بسم سبحان من عمل صالحا من ذكر او اب منحان اللہ وہو محن حلیہ صالحه سبحان الله آمنۃ بالله صدق الله مولانا العظمی وصدق الرسول نبی الجنۃ ولی قربانی ان الله ولا اله الا علی رضی منولا سلا دو سلا مال سنگا دیکھ سہ شیری سونا سلام والے گیا سے اسپاد گیا مکین سبحان لا گزر ہے سبحان اللہ تو ابھی راہ گزر میں ہے مقام سے گزر مصرو حجاد سے جلال <سؤال> من عامل پال من رنگ عورت عمل صالح کرے گا ایمان آئے گا اندر بھی دیا گے جنتیوں کی حیات جنتی حیات حیات باقی زندگی کی اس اسمجھ تو چاہیے تنہیت در طور پہ غور کرواؤ سماج کرواؤ کہ ایک ہے روح ہے پدن اندر اللہ تعالی نے حواس رکھے ہاس کے ذریعے ہاس آلات اور اسپاد روپ پانچ حصہ سام سن لانب سا پورے جسم چھو کٹے میٹے ذائقے قوت بدبو خوشبو نکنا رنگ برنگیاں <تبع> <تبرتلیشن> افال افال روح ان ذریعے راحت اور تکلیف محسوس کر زندہ ہوم ہو بدل روح محسوس کرے گی راہ روح محسوس بندہ ایک لام ساتوت آ کر جباب دے جائے پورے جسم نو چونڈیا کہاڑیاں مارتے پتہ نہیں روح نو راہ تکلیف محسوس ہوں ذریعے دے دلہ اللہ و تبارک و تعلق حیات با پاکیزہ زندگی جنوب دا. سبحان اللہ ہے اللہ سبحان اللہ اللہ روح ان تعلق جہا ہے وہ اس قدر کٹیا اس پاکیزہ زندگی جید. کہ پھر دکھ تکلیف جو کچھ روح ناسوس ہونا وہ صرف حواس تک رہ روح ہمیشہ نزت ہو فتوا مکیا لیا بڑی عجیب گل یعنی ایس بدن آن تو پہلو روح ایسا راحت ہی راحت ہی تکلیف تو بدنس کے ذریعے روح نکلیف محسوس ہونی شروع ہوا تک کہ ایمان اور عمل صالح آ جائے اس دو بندہ پک جائے قائم استقامت وقت دے وے. بدن وہ تکلیف لہک ہوں لیکن روح ایک ایسی غیبی لذت محسوس ہو جاتی ہے کہ جس کا بیان اتنا ممکن نہیں وہ ہجمیری بابا کے محسوس کر سبحان اللہ پرانے مجید فرما می بلا یہ کلب جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے وہ دل کو ہدایت کی وی نہیں دیکھتا ہے کہ دل راحت تکلیف دکھ سکھ تو اتنے نکل جاتا ہے ایمان اللہ کو وہ دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ آ رہا ہے وہی طرف جی رو اس مارفت رکھتی ارواہ اسی مارفت جدو واپس لوٹ جاندی ہے دنیا غفلت کے جہان روح پھر اس او مارفت اور پہچان پہ واپس ہو جاتی اس اپنے حال سے واپس ہونا شروع ہو جاتے نفسل مطمئن ادھر میں دکھ ہل نہیں سبحان اللہ جدروں آ رہا میں دکھ ہل جو حالات بیتتے دنیا کے دل جسم اساتے حواس محسوس کرتے منہ بال ہوکے ہاوا بھی نکل لیکن دل کا تعلق جدا ہو جانا ایک ایسا عجیب طریقے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی محبت اللہ اس پاک میں پیار مصروف ہوئے چکیا جائے جا جیسے تجرب تفریح ہے یعنی پاکیز کی دل نئی حاصل ہو جاتی دنیا تعے آپ کو بھی سرے بندہ پاکیزہ زندگی پہنچ جاتا ہے اور اس پاکیزہ زندگی کا ایک ہے حقیقی جہان ایک ہے مزالی جہان ایک ہے حقیق کامل تے پوری پاکیزہ زندگی ہے مثالی ایک ہے مثالی, مثالی, مثالی دنیا چکی آخر جنگر دل ہو, لفظات غور ہو سمجھے زندگی جدو ہوسل گل ہے نا ہال کی جنہ کے ہال بیت سواد آؤں کہ باقی پاکی کا زندگی کی ہوتی. دکھا تکلیف سبر او یار دی خاطر دکھ تکلیف آیا سبر ہوا صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے دل ہندی ہندی بس کوئی ایسا چکا بج ہے کہ جس چکے دل جہرا ہے وہ دنیا تو پڑے گا وہ صرف ٹھنڈک اور ایک ایسی سرتی اور مح... سرور محسوس کرتا ہے کہ جڑا دنیا میں کسی بھی شہر محسوس نہیں ہوتا oh, ایسی ایک عجیب حالت ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے دل کی کہ بندہ نہ اس سے پہنچ کے بندہ میں بن جائے ہے نہیں oh, سمجھو جیل ہوں جی رگڑوشبو رگڑے باپا کی زندگی کی, کی ہوئی دل دا. اپنے پہلے حال وال دنیا کیرا حال جس نے ہال بدل نہیں آیا اس لیے راہ سکون پریشانی نہیں استراب نہیں دل اس وقت اے دنیا دے تمام حالات تو مصروف ہی نہیں, ہوتی. مسروف ہی نہیں. لئے چاہا سب مصروفیت شروع ہو جاتا کام باد دیئے. باد دیئے. پھر مصروفیت دل مصروف کردیا اپنے آپ کھچ دیا پھر ہر وقت دھیان جہاں دو ایس چیزاں کہا ہو جاتے گر کو پوچھے زندگی پاکیزا کا سبب کی بنتا ہے کی آخو گے ایمان آؤ! اور جد کو پوچھے پاکیزہ زندگی ہوتی کی تو تیب دینا کہ دنیا دل دا دل دا تکلیف تو کٹیچ کے اللہ، <سؤال> اللہ <محبت> <سؤال> <سؤال> پیار دی گم شدگی لوٹ جان جی جی جگہ مو تو قبلان کا موت مرن کو مرن کو اور جا مر جائے بے فکر ہو جائے اور دو ہی سورت فکر ختم ہو سزائے یا, یا جزائے انچ آخو جسل بندے کا دل پھر, پھر بے فکرہ فکرا ہے دنیا اسلے باقی او زندگی اور بے فکرہ فکر پر سکون آخو یقین ٹھنڈک سرور والا دنیا آخوی نہ مومن بندے کسی نہ کسی ویل یہ حال گزر جائے دل دا کسی نے ہر پاس کتیج کے صرف ایک کل ہو جسے وہ ایک کل ہوئے سمجھے باقی کا زندگی کی ہوا چلی سی وہاں چوکا تھوڑا جا مل گیا ہوں یہ ترقی دینا بدھا یہ پھر اس بندے کا اپنا پاک نے دس دیتا ہے سبب یہ ذریعے اس طریق اور صالح تو کر ت زندگی شروع ہو جانی پر سکون یعنی دل بے فکر یعنی سرور تے ٹنڈک والا ہر پاسو کٹیچ کے ایک ساتھ پیار ایک مصروف ہونا میں میرے خیال دے آسان کو آسان گا جن کا ہے میں جنا جناب کے سامنے رکھے رکھے دو چیزیں اور سمجھا آ گئی ایک طریقہ ذریعہ پاکیلا زندگی کا دوسری ہوتی حقیقت پاکیلا زندگی اس میں نام نہیں کہ بندہ یہ شیئر پیاؤ اسباب اور متا دنیا بے بہا ہو اے ہو یا نہ ہو اصل زندگی دل بے سرور دل کل بھی حکم ہوتا ہے نبی اللہ والا پورو پورو سبحان اللہ ہر پاس وہ ابتدان اس کٹیچر واسطے سمجھ آ تو اساں پائے مل مل کے کپڑے دیر کے درخت دے دار جگ پڑے آئے دل پھس گا ادھر کنڈے نے پسیا ادھر سمان بیوی بچے دنیا متا یہ وہ سب خواہشاں لذتیں ہر کھڑوتی ہیں انہیں پسایا ہوں پاکیزا زندگی کی ہوئی جب دل کنڈیا تو بچا جائے. اور سال آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں آگا. جس وقت اس کیفیت اور حالت پہ پہنچی درجات نے جی جی ایمان اور امل سالے گا ایک کیفیت حالت دل دی وجے گی پاکیزہ زندگی بڑھے گی ایک ہے مثالی جہاں ہے مثالی دنیا حقیقی جنگل مشرقی جان اس حیات تیے بات کی کافی زیادہ مثال اس جہان چار لیکن حقیقت آخر یار اسباب زندگی کے ہو پا ہوا مالو متا ہون ہو سورت ہی ہوتا بالکل لیکن دن لب بندے تو فضل چک رہے دل لو اس رات ایک ای طریقہ رکھ ہے لیکن یہ طریقہ بندے دے ہاتھ چ نہیں اس رات کی ہے کہ دنیا دے وچ مصروف باوجود دل دنیا جدا ہو سبحان اللہ اور زیادہ طریقہ جہاں چلتا ہے اللہ پاک وہ ہے وہ دنیا تو کٹیچ کے علحدہ ہو کے چلے کرنے فکیران کو اللہ اللہ کرنی مرشد دی نگاہ پہنی مرشد دی نگاہ تو بعد پھر تنہائی نصیب ہونی خلوت اس خلوت اللہ تعال نے زندگی دی مثال دل اونا ہے اس خلوت اور تنہائی او اللہ ماشا کلندر فرما گیا ہے سبحان اللہ اے شیخ بہت اچھی ہے سبحان اللہ اے ایسے بہت اچھی ہے متبرالی ہر بہت رب راب... سے راضی دوسرے ہوتی سہان اللہ ہوتے سبان اللہ دل ایک د دل کٹیا نہیں زندگی اور خالق راضی ہونا بڑا ہی اور خالک نہ راضی ہونا بندے سے بڑا اور خالق راضی ہونا آخر بہت کچھ بند تک کر حدیث کرتے جی اللہ جیسر اللہ اللہ نہیں ہو سکتے نہ لیکن جی باقی رہے لکھا نام ہول نہ لگ دل نہ طیبہ مثالی زندگی. اس زندگی دی مثال دنیا ہے. اللہ تعالی دنیا کے جہان نو آخرت دی یہ مثال دیکھو اللہ پاک کی پناہ اگ اتے ہے ہیں بے شک مکان اتھے ہیں مکان بھی ہے حکومت اتھے بھی ہے اوثوی. نیمتا بھی ہیں ات پیار محبت بھی ہے نفرت لباس اتحیت اتو پہ ہی متشاہ کے ہاتھ ہے ہی موت شاہ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماندہ یہ محمت لبل گیا اور رلدی مل گیا ہوگی دنیا, دنیا, دنیا کیا مطلب یہ جی کیلا ویکھ دنیا دا کیلا ویخ دیا شکل کیلے وغیرہ کیلے دی شکل کیلے کی لیکن لفظ وہ اس طرح کی حدیث آ صرف نام بھی شرکت باقی کسی شاید رے گا باقی فرق بیان نہیں ہو سکے سیب سیب بھی دیکھے گا سیب کو دنیا کا سیب یاد آ گئے لے باقی کوئی شرف اسمان نام بھی شرکت ہونی ہے لیکن کامزت شرکت نہیں ہونی نہیں یہ دل اس جڑا گیا مصروف ہوا نہیں مصروفیت دل نو فارغ مصروف ہونا یہ نفش کی کمیگی اور اس مصروفیت تو فارغ ہو جانا یہ ہوئی نفش کا کمال ہے یہ ہوئی اللہ تعالی کا انعام سمجھ آ گئی تو نہیں سد کے جاو چل جا فرماؤ سبح لا منا ملا سوانے سونا بلا لرما تریقہ دس دولہ جندگی کا طریقہ دس ایمان اور امن صالح کریں حقت مل جائے گی اللہ, اللہ حکمر وجوہان کلندر سبحان اللہ جڑا فرما ہے. نے تعینات لوٹا ہے چلے ساری بڑا کھوکھے کا پڑا کر دنیا بڑی دھوکھی بڑی کھڑی شکایت دنانے میں This is a job. مطلب باقی لا زندگی لذت ہونے ہی دے جی بچ نہیں بننے مانسون سنتا ہے کتی گئی لذت اس جہان پہنچ گئی کے جا توجہ فرما اللہ تعالی نے اتنی مسال دو للت آدیث جب شہید ہو کے جانا جنت ملی ہو oh پتا نہیں کیا جہان پہنچ جائے جنگل والی دُنیا تو لگا باقی زندگی جسم دیاشیا نام نہیں دل کے سکون یہ تو سارے سونے والا جب وہ جنت زندگی پاکی کا جنت زندگی مسئلہ ہے اللہ. اللہ. لے کر پاکیلا زندگی والے خوش نصیب تھندے سا نصیب تھندے سا نصیب تھندے سا سبحان اللہ نہیں لائن سال گل سارا راجی پی آئی تچا بچا, بچا کہ رکھی سے الگ الگ پھر تکلیف ہوئی فارے ہوئے پہنچا سکون ہوا سلکے لیا جہان کالیا صرف لندر سرور کی خاطر پی لوگ نہیں ہونی پشا پخانا پسینا فرق ہے کھا پیتا خدائی جن پہ یا اتر مثال بنے گا لا کا لذت سرور لینا سوچ جانے تھکاوٹ ہی نہیں ہونی سبحان اللہ حق کیا نہیں ہوگا حقیقت جان ہے میں اتنے لیے مثال پیش کروں جس پاکی سا زندگی اتنے نسیب ہوتی ہے دل میں جو دو مہینے مسلسل روزہ رکھی رکھے پرواز حاج اللہ تعالی باغ بلی بڑے بڑے ہوئے باغ میلا سبحان اللہ کھانا پینے نہیں لوٹ رہی کوئی نہیں ساری گئی دل وحد پہ سکون کر جسم سکون سکون ਦੀ ਯਾਰ ਤੌਹੀਦ ਵਾਹਦਤ ਵਾਹਦਤ ਉਸ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਜਗੋ ਪੰਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ <تصفح> سلحان اللہ سلطان فرمان کا جوان اللہ ہو Oh اولا شریف مولا سونا کرم سبحان اللہ تو دنیا دھیان پی حجت نہیں رہتی رب دس دے جنت ہے تو جنت ہی انگی تیرے کول ہال نہیں بنتا ہال والے ہی لے لال امی <تصفح> نہیں کرتا جناب دامنے چند سچی گلا سنا نا ہندیاں جب جب پتا لگے گا اللہ تعالی نہ پیاس لگے نہ, لگے نہ او پریشانیاں پیل او اور لوڑا ہی رنگ سونا مکا لے پیش فرما پروا ہے تاکہ پتا لگ جاوے اس جہان کے اندر یہ بھی مثال موجود ہے اس مثال نو حقیقت نو بھی نہیں کبھی نہیں پڑھیا پڑھیا ہے اسلام امام اللہ جلد نمبر نمبر نو سو چوران اس لکھا ہے جی گایت پر میں ایسی جنتی بی بی جنہیں شیر والا بھی مبار جماؤں میں مار دمال ہاں لیکن ان شاء اللہ جھوٹ بولنے تیسرا حمالہ ایمام ایک دم تاریخ سبحان اللہ وہ اپنی سنت پلاؤ سنعت کرتے امام لاہ بھی فرما میں کوئی کھاتا سی نہ اپنے تدکرا میں امام فاروسی سے نقل فرماتے ہیں مقصود درمیان بیم رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ بے ابراہیم پہلے بی بی بارے ایم جی فرمانے بیس بی سی نہ ہماری فرمانے میں فرمایا اس بیگے دیکھے یاد نہیں اس کی بجلی نہیں بلکہ سو جانی میں سو جانی طرح منا میں نیندر چیکنی آ کے کوئی جسم چمزوری آگے نہ کھانے میں کپڑے پا رہی جی نہ پانی بچوں کو جنتیاں لباس تال ہو جسم دے اتارنے نہیں پینے جی شوق ہوا جوڑا وکر رنگ کا ہوگا تو کلوتے ہیں سارا کچھ اللہ فرمائی تھکاوٹ ماحول ہو سوی کرنی ہے پیٹ رو بنی ہوئی جی پیٹ سوک سوکھ کے نال سال جی سال ادا اصل ہے سبب جی بن رہا تھا بہت اچھے سے مل رہی ہے سبحان اللہ. دولت کے ہوتی. سبب اس بی بی بال فرمایا نے فر بادشاہ سارے ملک نے حملہ کیا خواہنے لاکے کی بی, بی. سڈے بادشاہ کا بڑے بندے شہید ہو گئے شوہر بھی میں نوجوان تھا بچے والی تھا شوہر شہید ہوئے میں آسرا ہو گئی دکھی ہو گئی دل پہ آخ ن بچے میں رو رہی ہوں لال بیویاں ہو رو رہی نے جنہوں نے ہور بندے بھی فال ہوئے شہید ہوئے رو رہی نے بیوی فربانی ہے میں رکھے مگر اپنی نماز نماز پڑھ کے رکھا رکھے دع منگا لوٹی دعا منگیا منگیا پہاڑی جی پہنچ گئی جتے پتھر کے کنڈے نے پریشان آ گمتی پھردی کار اپنے شوہر لوگ ایک بندہ آواز دینا خلی رات ابھی بھی سجے پاس مڑ جا جہ محلات بڑے نے ایڈے سونے سونے محل نے میں بیان نہیں کر سکتی کم نہ لا کے دسان زمین وٹا نہیں نہیں نہر نگ بٹا تواندر شہد شراب مسفا دی چارے نہرا ات ہی پی بڑھ گیا منظر ہوگا جی رب اپنے امر نام کا ٹولی بڑی بیٹھیا بیٹھے سارے کپڑے نور چمک لے دستر کھان لگے کھانا کھا رہے میں اپنے شوہر لپا شوہر نے آواز دلّا پر بالکل چہرہ شوہر بابے کر کے بل ترتاؤ چہرے تک رو ظاہر چمک چہرے پھر جنا جل چمچ رو چہرہ اور سنگیا نا بیٹھ کے کھانے نہیں میرے شاور پکا لا لا سنگیا برف لال چا شہد لالو مٹا سی مکھن سبحان اللہ عبادت بننا والا نہیں کسرت ابھی آ و من و من اللہ اللہ اللہ اللہ مکھن پورا برف لا لو شہد لا لو میٹھا روٹی کا ٹکڑا دتا فلما سی جو میں کھا دے جد میں کھا لے So be so میں سل چی چی جی آج لیا بھوک لگی وانا شبا لیا اس بند رکھ گئی نہ <سلام> پیاس لگ نہ لوگ خان بڑے بڑے بادشاہ مت جھوٹ امام لوگ بڑے بڑے منگ لوگ کئی عالم لوگ کئی بادشاہ لوگ جڑے شگ رکھتے سن لوگ اپنی بیبیاں مقرر فرمایا کسی بہانے جا کے پتا تو لگے جھوٹ بول دیا کہ سال اولا پہرا دیا بی تھوڑا جی نمونا وسانا نمونا وسانا پاکیزا زندگی کی ایک جلک <تصف> <tt> <otercheerful> دنیا کے جہان پیاس گئی دنیا معلوم ہوا اچھی جی جہان چکر احمد اللہ آ گئی سا بہت بڑا دھوکھ ہے حقت جی بہت حقیقت سبحان اللہ آئیے باقی زندگی سمجھ کے نہیں آئے جنت دن جنت دیا نیم کھانا کی کریے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اللہ تعالی نے زندگی واسطے وہ کچھ رکھا ہے جو نہ کسی ات دیکھا ہے نہ کسی کن سنیا ہے نہ کوئی دل تک ہوا فون بزرگ سی, فلانا بابا سی, فلانا سی تو پاک دے روج دل پاگ دل پاگلو سل سی تو فلان یہ سارا کال ہے یہ نوی پاگ سرکار کا بیان کیا سونے نوی پر باتے نے دو مہینے نبی زمان مبارک سندر سیلے حال اٹھ بتی پوری سی آپ ایک فرمان گل سنیا نے فرمایا جی آپ کر دے چلو جی کم اسلام کتا جی آ خبر آپ نے فرمایا, کر جی کر <تصفح> جی نے فرمایا دسو زندہ کرتے ویلے کی کہیں جو کہ کہیں جو اللہ، اللہ حکم سے آپ فرما دے محمد جی تیرے حکم سبحان اللہ حال جے کوئی بول بول کھول لے گا آخ کھیلے گا سہیں آخ پھیلے گا سبھی سے لکھ سمجھ زندگی گئی حقیقت سونا رب دلا شان ہو جنتی زندگی کا سرکار ہے وہ سان جنتار کنارے چھوٹے جنت ہوا کریم جیری پاسیا کوئی قبر دنی پی اللہ حساب جاتے جن لب جاڑا سان لب جائے دنیا ساری تو چلی پوچھا ہزار کیوں گرمایا بٹھیری بیٹا پر کوئی نہیں اللہ مولانا محبت صاحب سا احسان سمجھ میرے بادی نکلیا میٹ روزی ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਦ ਪੀੜ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ جانا شکا میں پھیلا شما یہ یاد دو بیٹو ہے اے بے لا کو سلام جس کی نعمت نہیں ہے کیا صحیح ہے السلام علیکم درد نہیں ہوتی ہے بھائی ہو رہی ہے اصل کرا مارا بندے بیٹھے